اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتی ہو کہ سالے اپنی رب کے رسول ہیں بولے وہ جو کچھ لے کے بھیجے گئے ہم اس پر آمان رکھتے ہیں